شیا حضرات کے کلمے میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں غدیر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا کیا ایسی کوئی حدیث ہے بالکل ایسی حدیث ہے لیکن جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو کیا اس سے خلافت ثابت ہوتی کیا اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے دیکھیے ایک تو مولا اللہ تبارک و تعالی کے نام ہے سور ہے کی آخری آئے فن مولانا فن سورنا کا تعالیٰ نام مولا غلام کو بھی کہتے ہیں سنئے کتاب ال کرامات مشکا شریف میں حضرت سفینہ کی حدیث میں یہ افریقہ کے جنگل میں کہیں وہ ہو گئے گم گئے ان کے ساتھی وغیرہ جو ہیں وہ کہیں اور چلے گئی کسی اور سم چلے گئے اب یہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں حدیث میں ہے کہ یہ جنگل کی طرف گئے تو سامنے سے شیر آ گیا جب سامنے سے شیر آیا تو یہ حدیث میں حضرت سفینہ نے شیر سے کیا کہا الحرس انا مولا رسول تو نہیں جانتا میں تو محمد عربی کا غلام میں تو حضور علیہ السلام کا غلام یہ کہنا تھا کہ شیر نے گردن جھکا دی بالکل اتاد فرما برداری انہیں اپنے ساتھ لے گیا جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چھوڑ کر پھر جنگل کا راستہ لیتا ہے اب بتائیے انہوں نے کیا کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مولا کا ایک معنی غلام کا بھی ہے اس میں شک نہیں کہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا اس میں شک نہیں لیکن کیا ان کو کلمے میں شامل کر لیا جائے یہ بات درست نہیں ہے سمجھے سا لہذا کلمہ جو ہے وہ اپنی کسی بھی مستند کتاب سے اور قرآن کے آئے سے نہیں بتا سکتے کہ جناب کلمے کا جز بنا لیا جائے اس کو یہ صحیح نہیں اچھا وہ کرتے ہیں ظاہر ہمیں ان میں کیا وہ جو جی چاہے کریں لیکن ہم اس کو کلمے کا جز نہیں مانتے ہمارے یہاں کلمہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کلمے کا یہی جز نہیں بلکہ ایک دوسری بھی کیا ہے وہ خلیفت رسول اللہ بلا فسٹ بھائی بلا فسٹ کیسے خلیفہ ہوگا بھائی تینوں خلیفہ ہوئے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ نہ ہوئے تو تینوں خلفا کا انکار بھی اس میں پایا جاتا ہے لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ کلمہ کہیں سے ہمارے یہاں ثابت نہیں